دن از المستقیم یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ گئے تیرے فضل سے تیرے کرم سے فطرت سلیمہ بھی تیری اٹا کردہ تھی عقل سلیم بھی تیری ادیت کردہ تھی ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے اب ہماری جو ضرورت ہے احتیاط ہے وہ کیا ہے ایک دن المستقیم ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے انفرادی سطح پر انسان کے لیے نہ معلوم کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز کہ جس میں وہ ایک چٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے یہ کروں گا یہ کروں دو آلٹرنیٹو سامنے آ رہے ہیں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے قدم پڑک پر ہدایت کی ضرورت ہے اور اجتماعی طور پر نوع انسانی تین بڑے بڑے تمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ عقل انسانی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتی عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازن ہو ناممکن ہے انسان طے نہیں کر سکتا انسان یا مرد ہے یا عورت ہے عورت سوچے گی اپنے لحاظ اپنے جذبات کا اپنے خیالات کا لحاظ رکھے گی مرد کے جذبات و احساسات کا اسے کوئی اس کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں مرد سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہے لیکن یہ کہ عورت کے احساسات وہ نابرد ہے ان کو محسوس کر ہی نہیں سکتا لا حال وہ اپنے بارے میں وہ جو بھی بنائے گا اس میں وہ اپنی بالادستی رکھے گا وہ تو ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے کہ جو دونوں کی خالق ہے مرد کی بھی عورت کی بھی اور اس کو دونوں سے محبت ہے دونوں کا خیر ہے دونوں کا رب ہے دونوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے اسی طرح فن اور معاشرہ یا ریاست حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں ٹوٹلی ٹیلین سوسائٹی ہو بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں افراد یہ چاہتے نہیں ہمیں آزادی ہونی چاہیے اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں کتنے جھگڑے چلتے ہیں اسی پر فریڈم فریڈم فریڈم وہ فریڈم واقعت اپنی جگہ پر ایک شہ ہے افراد کی آزادی ہونی چاہیے لیکن افراد کی آزادی اتنا ہو جائے کہ وہ مادر پدر آزاد ہو جائے کوئی قانون کوئی قاعدہ کوئی اخلاقی کوئی حدود و قیود جو ہے ان کا پابند رہے تو اب کہاں ہے وہ نقطۂ اعتدال کہ جس میں انسان کے انفرادی آزادی انفرادی اختیار اور ادھر اجتماعی مسلح سے جو ہیں ان کو بیلنس کیا جا سکے انسان طے نہیں کر سکتا صرف اللہ ہی اس کے لیے نظام دے سکتا ہے تیسرا مسئلہ ہے سرمائے اور محنت اس میں کیا توازن ہو سرمایہ اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرمایہ کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنا ہونا چاہیے کون کیا کر سکتا اس کے لیے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ داری جو ہے آکاش میل بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے اور غریب بیچارہ مزدور بیچارہ کاشتکار بیچارہ وہ گویا کہ چکی کے نو پاٹوں میں پس کر رہ جائے اس کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سرمایہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا شائی ہو جائے گا وہ پھر میدان میں نہیں آئے گا کیا کیا جائے کون سا رکتا ہے عدل و اعتدال ہے یہ تین مسائل ایسے ہیں ایک دن پل تو یوں سمجھیے کہ ایک جو بنیادی ہدایت تھی ایک اللہ کو پہچان لینا یہ جان لینا کہ کل حسن و جمال اور تمام انعام و اکرام کا ممبا اس کی ذات ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور یہ جان لینا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے حساب کتاب ہے فیصلہ ہوگا جزا اور سزا کا اور مختار مطلق اس دن کا اللہ ہے پھر یہ عہد کر لینا ایا کا نام ادو ایا اس کے بعد دعا پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھ ہماری ہدایت میں اضافہ فرما اس ہدایت کے نظ کو سمجھ لیجئے بنیادی ہدایت تفصیلی ہدایت قدم قدم پر ہدایت ہدایت پر ہدایت بل نظینہ تدا زیادہ جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے اللہ کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور مرحلہ وار ضرورت ہے ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتہ پوچھا آپ نے کہا ادھر جانا پھر دوسری گلی میں مڑنا پھر جانا تی دو تین لائٹیں چلے جانا پھر مڑنا وغیرہ وغیرہ یہ بھی ہدایت ہے نظری دا طور پر آپ نے بتایا ہے. ہدایت یہ ہوئی کہ بھائی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو وہاں پہ پہنچا دوں گا تاکہ آپ کو دقت نہ ہو آپ نے مسجد تک پہنچا دیا ان دونوں کے درمیان یہ تو میں نے ایک فل کی مثال دی ہے اللہ اور بندے کے درمیان نہ معلوم کتنے مراحل ہیں ہدایت کے تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خداوندی سے مسترنا نہیں سمجھ سکتا اور نہیں تو پرور جو ہدایت دی ہے اس کو ہدایت پر قائم رکھ کیا پتا شیتان کا کوئی حملہ کیا پتا ہمارے نفس کی کوئی شرارت کسی ایسے بخ پر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی میں ضائع ہو جائے لہذا یہ نہ سمجھئے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھیں اور چیزوں کا تو اقرار کر رہے تو اب ہدایت کون سی مانگ رہے تو ہدایت کا تو بڑا میدان کھلا ہوا ہے اور اس ہدایت کی وجہ میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دے یہ ہدایت بھی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ ہم ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے الحمد للہ کل شکر صلاح کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہدایت دی جہاں تک جہاں تک پہنچا دیا اور ہم ہرگل نہ پہنچ پاتے ہم ہر ہرگل زیادہ یافتہ نہ ہو سکتے کا نہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا ایک جنا سراوت المستقیم سیدھا راستہ سراوت الدین تارحیم اور اس کی مزید مزاحت ہے راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا یہ کون لوگ ہیں اس کی وزاحت آپ کو ملے گی سورہ نشا میں من مئی رسول فلا کمالبی و صدیقینہ و شہدائے چار طبقات ہیں من عم جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے چوٹی پر امبیا کرام اس کے بعد صدیقین کرام اس کے بعد شہدائے الزام اس کے بعد عام صالح مسلمان صالح یہ بیس لائن ہے اس سے اوپر کا درجہ شہادا کا ہے اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے انبیاء میں سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو میں من ہیں لیکن یہ چار طبقات ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا غیر المغضوب المقوب علیہ جو مغضوب علیہ نہیں ہوئے جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت کو ترک کر دیں وہ ہے موضوع آ جنہیں ہدایت مل گئی ہو ہدایت کو پہچان لیا ہو پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اپنی نفسانیت کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس, اس حق کو رد کر دے اس کو ترک کر دے ان پر اللہ کا نظر پاتا ہے اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہے اللہ نے انہیں ہدایت دی کتابیں عطا کی توہرات انجی زبور سینکڑوں نبی ان میں مبوس کیے چودہ سو برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں مسلسل ابتداء میں بھی دو نبی موسا اور ہارون اور اختتام پر بھی دو نبی عیسا اور یحییٰ علیہ وسلات وسلام اور ان کے ماں بہن کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہدایت توہرات سے بھی منہ موڑا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے ہدایت قرآن سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑا وہ ہے مغضوب علیہ اور نہ ہی گمراہ ہوئے یہ لفظ جو آتا ہے آج زبان میں گمراہ کا بھی ہے اور تلاشے حق میں بھٹکنے والے کا بھی ہے ایک وہ شخص جس پر ہک ابھی واضح نہیں ہوا وہ تلاش میں اس کے لیے بھی دعل کا لفظ آئے گا اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے دیوانہ ہو جائے اس کو بھی کہتے ہیں یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کسی کی محبت اور عشق کی بنا پر تو حضور کے لیے یہ لفظ آیا ہے بابا جدہ اور یہ تو صورت دہا ہے اکثر ویسٹرن لوگوں کو یاد ہوگی تو یہ جو دعال کا لفظ ہے اس میں سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہ ہدایت کی طلب میں اس کے حصول کے لیے اس کی تلاش میں کوشاں ہیں اور وہ بھی کہ جو کسی مغالنے کی وجہ سے حق سے منحرف ہوتا ہے یہ بھی جان لیجیے کہ ایک ہے بدنیتی تکبر حسد حق کو جان کر پہچان کر روٹ کر دے رہا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا ایک ہے کسی غلطی میں کسی جذبات کے اندر آ کر کسی غلوم کے اندر ممتلا ہو کر اور حق سے منحرف ہو جانا اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے عیسائی ہے حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلوم کیا یہ لفظ آگے لاتعلوفی دین اپنے دین میں غلوم نہ کرو جیسے ہمارے یہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں گلو کر جاتے یہ انتہا درجے کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں اور اس کی بنا پر انہوں نے تسلیس کا عقیدہ یاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اس کی سب سے بڑی مثال بولین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد وہ گمراہی کی طرف لے جائے گی یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مصنون بھی ہے کہنا چاہیے البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں وہ اگر جہری قرار کر رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو بھی بل جہر کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا یہ اختلاف ہے ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا یہ چیز متفق علیہ کہ کہنا ہے آمین بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہے یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہے ان کی بھی جو لارڈ پریئر ہے اس کے بعد امین وہ ایمین کہتے ہیں وہ فرق وہ لفظ ایک ہی ہے اس لیے کہ عبرانی زبان اور عربی زبان یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جس کی یہ دو بیٹیاں ہیں اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان ہے بہرحال بڑا قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کا ہے اس اعتبار سے وہ آمیر اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں وہ شلوب شلوب کہتے ہیں فرق کیا ہے وہ تو تلفظ کا فرق ہے اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ بعد میں بتا اب میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں خاص حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اسی سے در حقیقت جو امام ابو حنیفہ کا واقف رحمۃ اللہ علیہ اس کی حقانیت مزید برہن ہو جائے گی یعنی کیا کہ آئے کے بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے سورہ فاتحہ الحمد رب العالمین سے شروع ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جن کے نزدیکی سورت کا جز ہے وہ پھر جہری کنات میں بسم اللہ الرحمن بھی بلند آواز سے کہیں گے اور جن کے نزدیک سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے وہ نہیں کہیں گے وہ الحمد رب العالمین سے کنات کریں گے تو کوئی فرق نہیں ہے بنیادی یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث قدسی ہے اس کے رامی حضرت ابو ہنیرا ہے نزی اللہ تعالی اور اس حدیث میں اس صورت کے مضامین کا نہایت عمدہ تجزیہ کر دیا ہے حدیث کے الفاظ سن لیجیے قسم تو سلا وبین بینی و اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی ہے میں نے نماز کو سلاد کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا فنسفا لی و نصفا لے اب اس کا رس جو ہے وہ میرے لیے ہے اور رش جو ہے وہ میرے بندے کے لیے وہ لے اب دی ماشال اور جو میرے بندے نے مانگا میں اسے دوں گا میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دیا اس کے بعد اس کی تفصیل آتی ہے اذا کال العبد جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کال اللہ ہمیں دنیا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حق کی بدا کال الرحمن الرحیم کال اللہ ہو عبدی جب بندہ کہتا ہے الرحمان الرحیم, الرحیم اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی پہلا کالا مالک یوم قال اللہ تعالیٰ مجنی آبودی میرے بندے نے میری تمجید بیان کی میری بزرگی بیان کی اب یہ تین آیتیں ہو گئی تینوں میں اللہ کی حمد ہے سنا ہے تمجید ہے یہ تین آیتیں خالص اللہ کے لیے ہو گئی اب چوتھی آیت آئی عیا کا نابود ایا کا اس کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے یا قالل کے نابد ویا کے مستعین اللہ و بین ابدی بنے ابدی سال یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ تو یوں سمجھئے کہ یہ گرا لگ گئی ہے میرے اور میرے بندے کے مابین اس نے مجھ سے قول و قرار کیا ہے اس نے میری بندگی کا اعتراف کیا ہے اس نے تسلیم کیا ہے کہ میری ہی بندگی کرتا ہے اور کرے گا اور مجھ سے مدد چاہیے ہاضا ما بینی و بہنا یہ معاہدہ ہے معاہدہ دو فریقوں کے مابین بہن ہوتا یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے والے عبدی ماں سال اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا وہ میری مدد چاہتا ہے میری مدد اس کے شاملِ حال ہاں ہے بلاتالا اور جب بندہ کہتا ہے اس دن اصرت المستقیم سراط الم تالیم غیر کالا ماسال یہ تین آیتیں یہ میرے بندے کے لیے ہیں دن سراط المستقیم اسی سرات مستقیم کی وضاحت ہے مثبت سراط النزین الم تعالیہ اسی صراط المستقیم کی وضاحت ہے منفی انداز میں غیر المغضوب المغوب علوم یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا اس کو میں نے ایک مرتبہ یہ تراضو کی شکل میں اس کو لکھوایا تھا دیکھیے ایا کا نام بدھو وہ اشتا ہے یہ ہے وہ ترازی کی وہ ڈن واو جو ہے اییا کا نام بدھو وہ کے ناستہ ہوئی جو ہے گویا کے وہ مٹھ ہے جس سے کہ تلاڈو کو پکڑا جاتا ہے ادھر ایک پلڑا ہے جس کی تین آیتیں ہیں الحمد رب العالمین الدین اس کا نتیجہ کیا نکلا کا نعبد آپ نے شاید یہ سنا بھی ہو ایک بہت ہی عمدہ قراد کا جو ریکارڈ ہے قاری عبدالباسط عبد کا وہ یہیں سے چل کر سورہ فاتحہ کی اقراد کر کے یا کا ناب پر آ کر رکتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمٰن الرحیم مالک یوم الدین ایعا کا نعبد گویا کہ یہاں یہ سورت بالکل ہاف ہو گئی ہے تین آیتوں میں اللہ کی حمد ہے صنا ہے تمجید ہے جس کا نتیجہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تیری ہی اطاعت کریں گے لیکن اب اس کے بعد سوال یا کے دستعید اسی کی جو استعانت کیا درکار ہے ہمیں ہدایت ہدایت سب سے بڑی ہے ہدایت ہی تو سب سے بڑی مدد ہے مستقیب سراط الم تارم وحردو نسر عیم کے حک کے ساتھ یہ تین آئی تھی دن سراط علیہم غیر علیہم قسمت بینی و سراط لعبدی بولے اب بھی ما سال اللہ تعالیٰ اس سر فاتحہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں پر ہمارے شعور کی سطح پر اسے اجاگر کیے رکھے ہمیں توفیق دے کہ جب بھی پڑھیں جب بھی سنیں تو وہ کیفیت اگر ہو جائے اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ السلا تو میں راج نماز تو اہل ایمان کے حق میں میراج کے درجے میں ہے اس حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ انسان کو واقع تن روحے انسانی واقع تن اللہ کے یہ جواب سنیں انہونی بات نہیں ہے ہوتا ہے خطاب آخر اٹھتا ہے حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر یہ تو ہوتا ہے مخاطبہ خاطبہ تو میں نے آج کیا کہ ثابت ہے وہ محادث اور تحدیث اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے بارک اللہ لي و في فی القرآن العظیم و دفانی و اییاکم بالآیات